بس اللہ, الرحمن الرحیم اللہ من علی محمد و رحمۃ الحمد اللہ وحمۃ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صُہ البۃ اللہ شاہ علی شاہ واقعی تمام سامین خان گرامی برادران سب کچھ ان سے نباپی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے نمبر چار سو اسی اور لیگ ایک سو بائیس ہے چار سو شروع سے تک کے دروس کی تعداد ہے دعوت شریف کا اور ایک سو بائیس اوراد فتھیہ کے توضیحات میں دس نمبر ایک